الرحمن الرحیم اللہ محمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام برسام برادران گرام خوران سب کو شما سنبار سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر پانچ سو پچاس ہے دو سو ستائیس ہے تو پانچ پچاسی جو ہے دعو شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد اور دو سو ستائیس جو ہیں اوراد فتح کے درست کی تعداد ہے اوراد فتح میں ہم لوگ اس وقت جو ہے اس میں آسماء الحسنامی آسما الحسنام میں سے پانچواں سے مقدس یا ملکوں کی توضیع میں تھا اس کا آج یہ آخری درس ہے اس سے پہلے والے درس میں جو ہے پانچ سو چوراسی اور دو سو چھبیس میں آپ لوگوں کو یا ملک اس عصمس کے فیوض و برکات جو ہے کے سلسلے میں بارہ نکات آلوں کے مبارکہ نقطہ پہنچایا تھا اور ابھی جو ہے اسی کا ایک خلاصہ جو ہے مختصر خلاصہ لوگوں کے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس بحث کا جو ہے فیوز و برکات کے حوالے سے اور اس میں یا ملک کی یا خریدر سے تو اس سلسلے میں جو ہے آگے فرماتے ہیں اس اسم مقدس کے فیوض و برکات کے سلسلے میں ہاں جی جو کچھ یہاں مختلف کتابوں کے حوالے سے لکھا ہوں جو بارہ نکات کے صرح میں وہ اس اسم مقدس کے فیوضات کے باہر بیکران میں سے اس اسم مقدس کے فوجات کے فوضات و برکات کے باہر بیکران میں سے قطرہ بھی نہیں ہے قدرہ بھی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس اسم مقدس اور اور اس کے دیگر مشتکات کے ذریعے وہ برکت سے عرش لے کر فرشتہ کے نظام کائنات کی تدبیر فرماتا ہے اس اسم کے برکت سے یہ مقدس اللہ کے اس کائنات کے یعنی اللہ کی اس کائنات کے اللہ کی اس کائنات کے جو ہے سلسلے میں اس کی عظیم سلطنت و بادشاہت مطلقہ و مالک کل کائنات ہونے کے صفت کو ظاہر کرتا ہے یہ مقدس یا ملکوں اور اس کے دیگر مشتقات ہاں جی جو آپ لوگوں کو بتایا اس کے دیگر مشتقات جو ہیں مالک بھی ہے ملک بھی ہے ہاں جی ہے ملک ہے ملک ہے اور مالک الملک ہے ہاں جی اور اس کے جو ملکوت ہیں یہ سب اس اسم کے مشتقات ہیں تو یہ تو اس اسم کے جو مشتقات ہیں ہاں ان سب سے جو ہے ہمیں جو چیز میں آتی ہے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے کیونکہ جو ہے کہ اس یہ اس مقدس جو ہے اس کے جو فوج و برکات بندہ کنالوں نے کا پہنچایا یہ فوج و برکات جو ہے اللہ تعالی اس اس مقدس کے فوجات کے باہر بیکران میں سے قطرہ بھی نہیں چونکہ اللہ تعالیٰ اس اسم مقدس اور, اور اس کے دیگر مشتقات یعنی ملک مالک مالک الملک ملکوت جو کہ اس کے دیگر مشتقات ہیں اس اسم میم لام لامکار سے بنایا ہے دیگر مشتقات کے ذریعے وبرکت سے عرش سے لے کر فرشتہ کے نظام کائنات کی تجزیح فرماتا ہے اس مقدس اللہ کی اس کائنات کے سلسلے میں اس کے عظیم سلطنت و بادشاہ ملقہ و مالک کل کائنات ہونے کے صحت کو ظاہر کرتے یہ اسم عظیم جو ہے بادشاہ حقیقی کے بادشاہ و مالک کے حقیقی ہونے کی صفت کا اظہار اس اسم مقدس سے ہوتا ہے لہذا اس عظیم اسم کے اثرات و فضات و حیود و برکات کا انسان بیچارہ جو ہے انسان بیچارہ انسان بے چارے بے چارے کو انسان بے چارے درستانی انسان بے کو کیا علم ہے انسان کو بس وہی جو اس نے اپنی کتاب مقدس قرآن پاک میں بیان فرمایا بیان فرمایا ہو یا انبیاء علیہ السلام اولیاء کمل کے زبان مبارک سے سنایا سنایا جاتا ہو ان زبانوں اور شام تک یا اِمۂ البید ای علیہ السلام سے جانا ہو ان سے جانوں کی توسط سے تو ان مقدس آسما کے فیوز و برکات حقیقت میں صرف اللہ ہی جانتا ہے باقی اس کے بتانے سے جانتا ہے اصل میں اللہ ہی جانتا ہے باقی اللہ کے بتانے سے اللہ کے بندے انبیاء، اولیاء، معلومات فرشے ایما سب جانتے ہیں لہٰذا بندے مومن کو یا مالک الملک یا ملک کو وغیرہ پھر دہ زبان کرتے وقت صدق کے دل سے اس حقیقت کا اغرار کرتے رہیں کہ اللہ اے مالک و اے مالک و مالک الملک و الملک ہم تیرے در کے غذا اور فقیر ماس ہیں اور ہر لحظہ و لمحہ ہر چیز میں اور ہر حال میں تیرے لطف و کرم و شفقت و رحمت اور تیری سرپرستی کا محتاج ہے انسان جتنا خود کو اللہ کے مالکیت مالکیت ملغٰ کے سامنے انسان خود کو انسان جتنا خود کو اللہ کے مالکیت ملغٰ کے سامنے حقیر وہ فقیر جانیں گے اللہ اتنا ہی زیادہ اسے ملک و اقتدار و عزت و شرف و جا و جمال عطا فرمائے گا یہ حصول ہے ہم جتنا اللہ کے حضور میں جھکیں گے اتنا اللہ ہی ہمیں اونچا کرے گا انسان کو چاہے کہ اللہ کے حضور اپنی بے چارگی کا ہی تقرار کریں اور ہمیشہ اس کے درگاہ میں مدب ہو کر رہیں تاکہ وہ اپنی مالکیت ملکہ میں سے ایک قطرہ شبنم کے برابر تجاد کرے اس لیے مامہ علیہ السلام سے منقول ہے کفھا بھی فخرن انتقون علی ربا و ناقن الکابا فخرن ہخراً اللہ میرے الفر کے لیے یہی کافی ہے کہ انتقون علی ربا کہ تو میرا رب ہے تو میرا مالک و آقا ہے و ناقن اللہ کاپ دا اور میں تیرا بندہ ہوں اور یہ کہ میں تیرا بندہ میرے خیال کے لیے کافی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اس سے امام جینابدین علیہ السلام سے ملکون ہے جس نے تجھے پایا اللہ سے مخاطب دعا میں کہ اللہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا نہیں پایا ہے جی جس نے تجھے پایا اس نے کیا نہیں پایا اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا پوری دنیا بھی پائے اللہ نہ پائے تو اس نے کیا پائے کچھ نہیں پائے یعنی جس نے اللہ کو اپنا مالک بنایا ساری جہاں اس کا بندہ بن جائے گا لیکن جو شاید اللہ کے مقابل میں آ کر خود مالک بننے کی کوشش کریں تو اللہ جو ہے تو اللہ جو ہے ان کا حشن تو ان کا حشر فروغ شداد بنے تو ان کا حشر جیسے ان کا حشر فروغ شداد اور نمرود جیسا ہوگا جو خود مالک بننے کو کی کوشش کریں اللہ کے مقابل میں تو ان کا حشر فروئن شداد اور نمرود جیسا ہوگا اللہ نے سب کو نیست و نابود کر دیا بندے کو بندہ ہی رہنا چاہیے اور اور رس میں بندگی ادا کرتے رہیں تاکہ اللہ ایک دن راضی و خوشنو ہو کر اسے تخت تاخت و بادشاہت پر تاخت بادشاہت پر راضی ہو کر اسے تخت بادشاہت پر بٹھا دے جیسے بلال حوشی حبشی رضا اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک سیاہ فام غلام اللہ کی سچگی سچی بندگی کرنے سے اللہ نے اسے ایسے مقام پر پہنچایا اللہ نے اسے جو ہے ایسے مقام پر پہنچایا اللہ نے اسے ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ اس کے آزان دیے بغیر صبح صادق طلوع نہیں ہو رہا ہے وہ آزان نہ دیں تو صبح صادق طلوع نہیں ہو رہا واقعہ مشہور ہے آپ سب جانتے ہیں جی اب اس بلال کے سامنے دنیا کے چاہوں کی کیا عزت ہے کہ اس کے آزان نہ دینے سے نظام کائنات انعت رک جائے اللہ اس کو روک دے اور آسمانوں میں اللہ کے حضور میں اللہ کے فرصوں کے حضور میں اس کے اذان کو اتنی اہمیت ہو پسند کرے اس کے خلوص سے سو فیصد خلوص سے دی جانے والے عشق و محبت سے سر شعروں کا دیے جانے والے اذان اللہ کو کس طرح پسند تھا کہ اس کو آزان دینے سے منع کیا تو صبح بھی نہیں ہو گیا تو یہ اصل بادشاہت تو یہ ہے اس کے سامنے باقی بنیائی بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں بادشاہ تو یہ ہے جو بلاؤ کو ملا ہاں اللہ تعالیٰ کے ازمان حسنک کو قرآن مجید میں تلاش کریں حضین گرامیں اور ان کے اثرات پر تدبر کرنے کی سی و تلاش ہر صاحب علم و فضل کو کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہی کے کلام پاک کے ذریعے جو کہ نہایت ہی سچی کلام ہے نہایت سچا کلام ہے سچا کلام ہے اس ذات اگداس کی ہمیں معرفت تاکہ اللہ ہی کے کلام پاک کے ذریعے جو کہ نہایت ہی سچا کلام ہے اس ذات اداس کی ہمیں معرفت ہو سکے اور معرفت کے نجے میں محبت و عشق اور عشق و محبت کے نظر میں حقیقی بندگی نصیف ہو کیونکہ حقیقی بندگی حقیقی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس بات کو ہم لوگ سوچیں عظم گرامی کیونکہ حقیقی بندگی حقیقی معرفت کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ کے معرفت کے سبب اور اللہ کی معرفت کے سبب سے مستند ترین وسیلہ باشِ اسمال ہوسنا اور قرآن پاک کی روشنی میں اسمال ہوسنا کی صحیح معرفت ہے لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کے ذریعہ اعظم حسنا کا صحیح ادراک و فہم حاصل کریں اور قرآن پاک کے ذریعے اس, اس عظیم آزمال حوصنہ کے ان عظیم آزمال حوشن کا فیض و برکات جانے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کا اسم عظم اللہ کے کسی نہ کسی صفات کو بیان کرتا ہے قرآن پاغ میں اور صفات خدا ذاتِ خدا سے جدا نہیں صفات و خدا ذات و خدا سے جدہ نہیں لہذا انہیں صفات و آسمۂ اعظم و حوصنہ و آسمۂ کے ذریعے اللہ کی ذات و صفات کا صحیح ادراک حاصل کرنے کی صحیح کرنا چاہیے تاکہ دنیا و آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہو سکیں تو آزاد نگرامی یہ مقدس جو ہے یا ہوں اس طرح باقی سارے اسماع الحسنہ سارے اپنی جگہ پر نیات عظیم ہیں ہمیں ان اسماء الحسن پر اور وفیر کریں قرآن باغ میں خاص طور پر کہ اللہ خود اپنے میں اپنے بار بار نوتے کرو روز بیان کر رہا ہوں تاخیر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن باغ ایسی کتاب ہے جو اللہ ہی کلام ہے اللہ خود اپنے بارے میں جب فرما رہے ہیں میں ملک ہوں میں مالک ہوں میں مالک الملک ہوں لاخت الماء میں غفار ہوں میں ستار ہوں میں ارحم الرحمین ہوں تو اس سے زیادہ آپ اور میلے اتھنٹک کیا ہو سکتے اب ہم انہی اسما المقدسہ کے جو ہے اسمالحسنیہ کے معنی و مفہوم کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر پختہ یقین حاصل کریں کہ میرا رب سچ رحیم ہے میرا سب سچ مچ بلا شخص مالک الملک ہے مالک ہے ملک ہے بادشاہ حقیقی ہے رحمان رحیم ہے اور ہمر رائمی اس طرح سارے صفات کے بارے میں ایک تو ان کے معنی مفہوم کو ہم صحیح در کرنے کی کوشش کریں پھر اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے بالحق متصف سمجھیں اور پر مکمل یقین حاصل کریں تو انشاءاللہ انسان جو اللہ کی معرفت کا مویش ہمیں حاصل ہوگا اور ہم کمال آجیزی کے ساتھ اللہ کی سچی بندگی بامارفت بندگی کر سکیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو ہمیں جتنا ہو سکے اللہ کی معرفت ہی سب سے بہترین معروفت ہے ہاں اللہ کی معروفات ہی سب سے بہترین علم ہے حقیقت ہے حقیقت الحقائق ہے تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے زنگر میں اس پر تدبر کرنا چاہیے کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے حسن تفاصر کا جن میں اسما الحسنہ کی تشریحات موجود ہیں تاکہ ہم اللہ کو صحیح پہچان سکیں حضنگر میں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی اپنی معرفت کی توفیقہ